وَنَزَلَ فِي الْمُنَافِقِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ أَيُّهُمْ الْقِيَامَةِ لِأَنَّهُ آخِرُ الْأَيَّامِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَعِيَ فِي مَعْنَى مَنْ وَفِي ضَمِيرِ يَقُولُ لَفْظُهَا يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِإِظْهَارِ قِيلَاهُ مَا وما يقضون الا انفسهم لان وبالقدعهم راجع اليهم فيقتضعون في الدنيا باتلاء اله نبي وهو على ما ابطنوه ويعاقبون في الاخره وما يشعر وما يشعرون يعلمون ان قدعهم انفسهم والمفادعات هنا من واحد کعاقبت اللس وذکر الله فيها تحسين وفي قراءة وما يقدعون في قلوبهم مرض شک ونفاق فهو يمرز قلوبهم ای يزاعفها فزادهم الله مرضا فما انزله من القرآن لکفرهم بهی <عَمَنًا> ف... <محش> منافطم کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مِن بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر و بلیومل آخری اور آخرت کے دن پر اوم قیامتی آخرت کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے لے انہوں آخر العام اس لیے کہ وہ دنوں میں آخری دن قیامت کا دن ہوگا اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا وما هم بمؤمنین اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہاں پر ذرا دیکھیے ومیننا سم یقولو یقولو واحد کا صیغہ اور مومنین جمع کا صیغہ اور لوگ ایک ہی ہے اور وہ لوگ کون سے ہیں منافقین ٹھیک ہے تو ایک جگہ واحد کا سیکھا لے کر آئے اور ایک جگہ جمع کا سیکھا لے کر آئے تو آگے وہی بتلانے لگے ہیں رویہ فی مانا من دیکھو یقولو سے پہلے ایک لگ من من میں تو من مانند جو ہے یہ جمع ہے مانند جمع ہے مانا کے لحاظ سے تو جو جملے کرائے مومنین اس میں من کے معنی کی رعایت کی ہے ضمیر یقول لفظ اور یقولوں کی جو ضمیر ہے ہوا اس میں لفظ کی رعایت کی ہے کیونکہ من کا جو لفظ ہے وہ مفرد ہے جمع نہیں لفظن جمع نہیں مانن جمع ہے لیکن یقولو میں لفظ کی رعایت کی ہے اور مومنین میں مانا کی رعایت کی اللہ آمنوا وہ دھوکہ دیتے ہیں وہ لوگ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں اچھا جی اچھا جی یہ اس کے بارے میں دو باتیں آ رہی ہیں آگے یوفا دیون کے بارے میں اس کو ذہن میں رکھنا بارے میں آگے دو باتیں آ رہی ہیں کتاب کے اندر ہی آ رہی ہے وہ لوگ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں کیسے دھوکا دیتے ہیں اظہار خلا ما اب تنوعی وہ ظاہر کرتے ہیں اس کے خلاف جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے کفر میں سے کیوں لوان احکام ہو دنیاویتا تاکہ دور ہو جائے ان سے دنیوی احکام کیونکہ اگر کافر ہوں گے تو پھر دنیا کے احکامات ان پر لاگو ہو جائیں گے اس لیے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیاوی ہی احکامات ان پر لاگو نہ ہوں نہیں دھوکہ دیتے مگر وہ اپنے, لو اپنے آپ کو لے ان تائم اس لیے کہ جو دھوکے کا وبال ہے راجعن لوٹنے والا ہے اللہ مہی کی طرف فیقو نفی دنیا بے اطلاع اللہ نبی دنیا کے اندر بھی یہ وبال ان کی طرف لوٹے گا آخرت کے اندر بھی کیسے لوٹے گا کہ اللہ اپنے نبی کو دنیا کے اندر اطلاع فرما دیتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں اس کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر فیف تذیف نہ وہ ذلیل ہو جاتے ہیں دنیا کے اندر اللہ, اللہ کی اطلاع کے ساتھ جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا اللہ ما اب تنو ہوں جو وہ چھپایا کرتے ہیں فی یہ تو دنیا کی رسوائی ہوئی کہ اللہ نے نبی کو بتلا دیا کہ یہ منافقین ہیں اور آخرت کے اندر رسوائی یہ ہوگی کہ اللہ ان کو پکڑے گا ان کو سزا دے گا مایا شعرون اور ان کو شعور نہیں ہے یا علم علم نہیں ہے کہ اللہ خدا حمل کہ ان کی یہ جو دھوکہ دینا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اب میں نے جو بتایا تھا کہ دو باتیں ہیں یوخاد اللہ کے اندر وہ دو باتیں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ خادا مفال ہے اور مقلا جانب سے ہوتا ہے جیسے مقلا ہے پتال جانبین سے ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنا تو مقادا کا معنی ہوا دھوکہ دینا منافقین گویا کہ یوں ہوا کہ گویا کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ منافقین کو دھوکہ دیتے ہیں سوال سمجھ میں آیا اللہ تو دھوکا نہیں دیتے نا تو مقادع نہیں ہے خدا ایک طرف سے ہے منافقین کی جانب سے اس کا جواب یہ دیا مصنف نے کہ کے وہ تو حنا میں ہوا حیدین غلط سمجھے آپ یہاں پر مخاد دھوکا ایک ہی طرف سے ہے جیسے عرب کے اندر محاورہ مشہور ہے آب تو میں نے چور کو سزا دی اچھا تو چور کو جب سزا دی تو چور تو سزا نہیں دے سکتا نا اس کا بدلہ نہیں لے سکتا اس نے تو چوری کی ہے میں نے اس کی پکڑ کی چور کی پکڑ کی تو جیسے وہاں چور کو پکڑا اس میں دونوں جانب سے سزا نہیں ہوتی کیونکہ سزا چور کو دی جاتی ہے مالک کو سزا نہیں دی جاتی اس کا تو مال ہے اسی طرح یہاں بھی دھوکہ منافقین کی طرف سے ہے ایک ہی جانب سے ہے یہاں وہ جو باب مفع کے اندر جانبین سے جو ہوتا ہے وہ یہاں نہیں ہوگا یہاں ایک ہی جانب سے مراد ہے ایک بات آگی ذہن میں دوسری بات آگے آ رہی وزکر اللہ اچھا اللہ کو دھوکا دیتے ہیں چلو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ایمان والوں کو دھوکا دے دیا انسان انسان دھوکا کھا لیتا ہے اللہ کو دھوکا دیتے ہیں یہ منافقین یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو تو دھوکا نہیں دیا جا سکتا یہ کیسے اللہ کو دھوکا دے دیتے ہیں یو خوا اللہ اس کا جواب ذہن میں رکھیے گا کہ تحسین اللہ کا جو ذکر کیا اس میں کلام کی خوبصورتی ہے وہ اس طرح کے یہ منافقین ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والے اللہ کے ولی ہیں تو ایمان والوں کو دھوکہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دھوکا دینا جیسے ولی کے بارے میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو میری ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو میرا اس سے اعلان جنگ ہے تو در حقیقت جو ایمان والوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے اس لیے یہاں پر اللہ کا نام ذکر فرمایا غذکر اللہ فیح تحسین اور اللہ کے ذکر میں یہاں پر خوبصورتی ہے تحسین کلام ہے کپی قرا اور ایک قرآت کے اندر ومایک داؤن ہے ہم جو پڑھتے ہیں وہ یہی قرعت پڑھتے ومایک داؤن علامہ جلال الدین سیدتی رہی ملا جو قرآت ہے وہ ماں ہے اور بعض نسخوں کے اندر ومایو خاد یعون بھی ہے ومایو خاد یون اللہ مرضن ان کے دلوں میں مرض ہے وہ مرض کیا ہے آگے بتا دیا شک ایک مرض جسمانی ہوتا ہے ایک مرض روحانی ہوتا ہے یہ جو دلوں میں مرض ہے یہ روحانی ہے وہ کیا ہے شک و نفاق و شک اور نفاق ہے فهو يمرز کہ جو ان کے دلوں کو مریض بناتا ہے یعنی کمزور بناتا ہے یہ نفاق یہ شک یہ دلوں کو مریض بنا دیتا ہے اللہ مرضا اللہ نے بڑھا دیا ان کے مرض کو کیسے بڑھا دیا اللہ نے مرض بما انزل قرآن کف رحم بھی اللہ قرآن نازل فرماتا جا رہا ہے اور یہ اسے انکار کرتے جا رہے ہیں تو یہ انکار کرنا دل کے مرض زیادہ کرنا ہے اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا ایسا نہیں کہ صرف عذاب ہوگا نہیں عذاب بھی درد دینے والا ہوگا کیوں ہوگا بیما کانویک جو انہوں نے جھٹلایا ایک فراد تشدید کی ہے یو اور ایک فراد ہے یکذبون دونوں کے مطابق آگے مانا بیان کر رہے تشدید یا اگر تشدید کے ساتھ ہو یو کے ساتھ ہو یعنی آئی نبی اللہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں اور اگر یکذبون ہو تقریب کے ساتھ تو پھر اپنے قول کو جھٹلاتے ہیں آمنا یعنی کہتے ہیں ہم ایمان لائے میں یقول و امن کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن اپنے ہی اس قول کو جھوٹلا دیتے ہیں جی بس آج کافی ہے باقی انشاءاللہ اللہ کل زندگی رہی تو انشاءاللہ شاء اب ریگولر کلاس ہوگی اور اسی ٹائم ہوگی بات سمجھنا نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. علیکم